تیار ہوتی ہے سب کے گاؤں کی گول شبیل ہر شخص کو اس پر لگانا چاہیے آئیے ذرا سنفیاں کے یہاں تسکیا کیا میں کسی آدمی سے کسی کا نام تو نہیں لوں گا اتنی کبھی دور ہے لیکن آپ لوگ سمجھتے چلے جائیے گا ان بيت والا ہاں اس میں جو ہے بیت والا تم چھوڑ دیا تھا چلیں شروع کریں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ للہ احمد افاس اللہ عباد اللہ دین ربنا بعد من ربنا من لنا من اللہ تعالیٰ کے اللہ کے واسطے سے دعا اللہ ہم سب کا تسکیہ فرمائے ہمیں اس کاقیدہ اور روشن ترین جماعت میں شامل فرمائے جو قیامت خواب پر رہیں گے عورت کی طرف دعوت دیتے رہیں گے اور اس راہ میں مشکلات پر صبر کریں گے تسکیت القلوب سے متعلق گفتگو ہوئی اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو دلوں کا تسکیاں ہے اس کے اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تصور اور ادا اور خرفات میں فرد باطل اور گمراہ فرقوں کا تسکیہ نجا ظاہر پرستی پر اگر پوچھا بلودانش ہے نجا ظاہر پرستی پر اگر پوچھا بلودانش ہے چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی اور اقبال جیسے صوفی نے کہا جب تک لو آ رہا ہیں شعر سنتے رہے تصغف تمدن شریعت کے نام بتانے اجم کے پجاری تمام تمدن تصغف شریعت کلام نام بتانے کے پجاری تمام حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی کجی اس کی آگ اندھیرے مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں تصیے کا جو تصور اور جو فلسفہ ہے اور اس کا جو اصول اور ثابتہ ہے وہ سورج کی روشنی کی طرح واضح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد تسکیے پر رکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر کا مقصد تسکیہ ہے لیکن اس کے برعکس اہل سنت و جماعت کے منحج سے جو دور ہیں اور کتاب و سنت اور سلب کے طریقے سے محروم ہیں ان کے یہاں تسکیے کے مختلف طریقے ہیں نمبر ایک قرآن و سنت کے نصوص سے تسکیہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے جس طرح ایک ہر پردرس نیکی ملتی ہے اسی طرح دلوں کی صفائی میں اللہ تعالی نے کہا ارد بل شہید رحمت ال اللہ تعالی نے شاید قریبا میں کیا فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر ہے چوید چونی کہ قرآن تمہارے پاس اللہ کی طرف ایک نصیت ہے اور دلوں کے لیے شفا ہے قرآن پڑھنے سے دلوں کے شفا پڑھئے پڑھیے عبد الرحمٰن صاحبی اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو بیماریاں دو بیماریاں ایسی ہی ہیں جن کی وجہ سے سارے فتنے برپا ہوتے ہیں اور ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ ابھی سب موضوع ان آئے گا کتاب میں بھی آئے گا کہ ہر فتنی اور برائی اور گمراہی کی بنیاد دو ہی ہے شبہات اور شبہات شیتان دو راستوں سے حملہ کرتا ہے معلوم ہے آپ کو ماشاءاللہ اللہ شبہات کے ذریعے یا شاہباد کے ذریعے اگر دیکھتا ہے کہ آدمی شریعت پر حمل کر رہا ہے کتاب و سنت کے دگر پر ہے تصویر و تحلیل میں مصروف ہے تو ش... کتاب و سنت پہ چل رہا ہے تو شیتان شبہات پیدا کرتا ہے دین کے بارے میں قیامت کے بارے میں جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں اور جب انسان دیکھتا, جب دیکھتا ہے کہ انسان شبہات سے دور ہے لیکن خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے دولت کے پیچھے چل رہا ہے پیسے کے پیچھے چل رہا ہے تو شیطان اس کو شہوات میں ڈال دیتا ہے اور دونوں کا تصے اللہ تعالیٰ نے سورہ علی مران کے آغاز میں کیا اس کا بیان انشاءاللہ آئے گا شبہات اور شہوات کے طریقے شبہات کا مقابلہ ہم یقین سے کریں گے اور شہباد کا مقابلہ صبر سے کریں گے یقین اور صبر کی نعمت آئے گی تو اللہ تعالی ہمیں وہ امامت عطا کرے گا جس کا اللہ نے تذکرہ کیا وجا اللہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں لوگوں کو ایما بنایا دین کا رہنما بنایا لیڈر بنا آئیڈیل بنایا نمونہ بنایا جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر اللہ پرمد ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے تو صبر اور یقین بہت بڑی نعمت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل دین پر صبر اور استقامت نصیب فرمائے اور گہرا اور مضبوط یقین ادا فرمائے اس لیے شیخ الاسلام ابن ابرتین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے بس صبر اور یقین تنار المامتوں دین صبر اور یقین کے ذریعے دین کی امامت ملے گی اور اگر یقین اور صبر چھوڑو گے شہوات و شہاد میں پڑو گے تو جہنم جہنمیوں کی امامت ملے گی وہ جانا جانا یعنی اللہ نے قوم فلاحوں کو کہا ہم نے ان کو ائیما بنائے لیکن جہنم کی طرف دکھلانے والے اور آخری زمانے میں یہ نیٹ کے ذریعے چینلوں کے ذریعے اور ویڈیو کیمرے کے ذریعے یا آسمان کی فلاحوں سلاحوں سے جو برائیاں ڈالی جا رہی ہیں کہ آج کم سے کم کم از کم چینل اسلام کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں و کے فتنے ڈالے جا رہے ہیں اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بن زید کی بخاری اور مسلم ان نیلال مسلح دھار بارش کے قطروں کی طرح سے تمہارے اوپر فطن نادل ہو رہے ہیں اور حضرت حذیبہ بن یمان کی حدیث جسما نے مصنفین میں بھی شہم نقل کیا آسمان کی بلندیوں سے اوپر سے تمہارے اوپر برائیاں ڈالی جائیں گے اور یہ برائیاں ڈالی جائیں گی جنگلوں سہاراوں تک پہنچ جائیں گے یہ شبہات اور شہبات کے کتنے ڈالے جا رہے ہیں صحابہ کی توہیم نہیں کی جاتی نبی صلی اللہ علام کی شان کی ساخی نہیں ہوتی اسلام کے خلاف مہیم نہیں چلائی جا رہی ہے اور رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کے اندر رمضان کریم نام لے کر لڑکیوں اور عورتوں کی تصویریں اور بری فلمیں نہیں دکھائی جاتی یہ سارے فتمے اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم دعاتوں جہنم جہنم کے دروازے پر بلا بھی بلا رہے ہوں گے تو ہمیں شبہات کا مقابلہ صبر سے شبہات کا مقابلہ ہمیں یقین سے کرنا ہے اور شہوات کا مقابلہ ہمیں صبر سے کرنا ہے اور یہ صفت آئے گی تو پھر اللہ تعالی یہ سعادت نصیب کرے گا ربنا حبلنا ربنا حبل نظمہ جینا بنیاد جینا اماما اے اللہ ہمارے بیویوں بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہمیں متقیوں کا امام بنا امام الب کثیر کہتے عمر متقیوں کا امام سے براد کیا ہے خود ہوا ہے اے اللہ ہمیں متخیو کے لیے آئیڈیل بنا دے بیوی بچے نیک بنیں گے اگر صبر اور یقین کی نعمت سے مالا مار ہوں گے تو ہمارے بیوی بی بی بچے نیک بنیں گے اور ہم گھر والوں کے لیے آئیڈیل بنیں گے اور دوسروں کے لیے بھی کیا بنیں گے آئیڈیل بنیں گے کیوں اس لیے کہ گھر کا بہدی لنکن ہے یہ تو معلوم ہے نا اور یہ سنیجیے عربی کا شاعر عربی شاعر کہتا ہے کہ با جب گھر کا ذمہ دار سنگر ہوگا تو اس کے بچے اور بیوی بی کم سے کم کیا بنیں گے ڈانسر بنیں گے حقیقت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی لیے سلب کہتے ہی نہیں لار جنوبی سیتا بھی امرت میں اپنے گنا اکا سر اپنی بیوی بی پر بھی اور اپنی چوپاڑے پر بھی دیکھتا ہوں تو یہ میرے بھائیوں خلاصہ یہ ہوا کہ یہ تسکیہ ہے۔ لیکن تصوف کے یہاں یا حلے تصوف کے یہاں تسکیاں کیا ہے کیونکہ کتاب سننے سے دور ہے وہ قرآن پڑھتے بھی نہیں پڑھنے دیتے نہیں اب میں فضیلت کے باب میں ایک کتاب ہے آپ لو ہم سے زیادہ جانتے ہیں میں تو یہاں آ کر کے جانا ہم تو بیچارے قرآن و حدیث اور کچھ چیزیں لوگوں کو دعوت دیتے تھے یہ تو ہم کو پتہ نہیں تھا یہ ریاض میں آنے کے بعد آپ جیسے لوگوں کی سہبت میں بیٹھا فلاں کتاب میں یہ لکھا فلاں میں یہ لکھا سفا نمبر اتنا ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا ہمیں آ کے سیکھیں ہم وہی مثبت دعوت دیتے رہے تو بہرحال اس فضیلت والی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ایک پیر نے اپنے مرید کو قرآن پڑھنے سے منع کر دیا آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں آپ کا نسب بھی پیش کرتی لیکن ہم کو نس یاد نہیں لیکن کیوں اس لیے کہ قرآن مت پڑھو اور میں نے ایک ہندوستان کے بہت بڑے ادارے کے فارض سے سنا ہاتھ پکڑ کے بولتے ہوئے کہ تم کہتے ہو قرآن پڑھنے کے لیے تو قرآن پڑھیں گے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے یعنی قرآن پر الفاظ پڑھو اور تفسیر مت دے اس کے لیے چودہ علم کا ہونا ضروری ہے ہم نے کہا چودہ علم میں تم کو کتنا علم آتا ہے بہر تو میرے بھائیوں ان کے ہاں جو تسکیے کے جو بہت ساری چیزیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر میں پیش کرتا ہوں وہ ہے بیتو عرشاہ کیونکہ اس وقت ہمارے ایک رشتہ دار ہیں اور وہ اللہ فضنے کا خوف نہیں ہوتا تو میں بتا دیتا میرا کریم ترین رشتے دار کون ہو سکتا ہے بند کر لو وہاں تک مت جاؤ نہ مت آواز دور تک جائے گی وہ ایجنٹ اور پورے بہار کے علاقے علاقے میں لوگوں کو مرید بنایا عورتوں کو مرید بنایا اور میں نے دیکھا بھائی اشاد کا سلسلہ جاری ہوتے ہوئے ایک بہت بڑا شیخ الحدیث ہے اور میں نے اپنے آپ شیخ سے کہا کہ بولنے کی اجازت دی جائے میں نے دیکھا ہوں ہندوستان میں ہوتے ہیں تو پری مریدی مکمل کرتے ہیں اور میں نے مسیح نقوی میں دیکھا اپنے دونوں آنکھوں سے اور اپنے دونوں کانوں سے آواز تو نہیں سنی لیکن اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا مغرب سے پہلے کی سنت پڑتے ہوئے دیکھا لیکن اتنا بڑا صوفی ہے وہ کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو مریض بنا چکا پھر مرید وہاں پر میں نے کیا دیکھا بیت لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں میں ابھی اجازت دیا ہوں میں نے دیکھا وہ جس طرح عورتوں کے لیے پردہ ہے مریضوں کے لیے بھی پردہ ہے اور کیا ہے بھائی پردہ کہ وہ پردہ ایسے ڈالتے ہیں اور آنکھ بند ڈبا لائے اجازت دیا اسے معاف کیجئے گا میں دیکھا آنکھیں بند اور یعنی تصور کرتے و اللہ اس کا دس فیصد اللہ اکبر پر پانچ فیصد اگر بلّہ نماز میں حصو خوشو آ جائے ب اللہ انخلا آ جائے اور ایسے کپکپی کبھی ہوتی ہے لگتا ہے اگر کے کھڑے ہو گئے کیونکہ کپڑا ڈال کر کے تصور کرتے شیخ کا دنیا سے بے خبر کر بزرگوں کا تصور اپنے پیروں کا تصور کرنا تصوری لائے اور میں کہاں کہاں جاؤں اگر آپ کو نہیں ہے تو بات خطرناک تحریکیں اس میں میں نے جو ٹوٹا پھوٹا جو میرا اس کا حاشیہ ہے وہ میں نے مسیح نقوی میں جو چیز دیکھا تھا ہندوستان کے ایک بڑی سب سے بڑی تحریک کا علم بردار سب سے بڑی تحریک کا علم بردار اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انام یافتہ انام کو آدھا نام تو بول رہا ہوں انام یافتہ انعام کو دیکھا کہ سفی اول میں نماز نصیب نے ریاض الجنہ میں نماز نصیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے قریب جو پیتانے ہیں وہاں کو مراقبہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مراقبہ کرتے ہوئے کسی نے فت المجید کا اور ہمارے اللہ رحم کرے ہمارے انعام بھائی جو کٹیہار کے انہوں نے وہ کر رہے تھے تاکہ ہم نے لوگوں نے سورہ کرا کر کے دیا کہ اللہ کے نبی کی حدی سے لا تھا چلو خبر عید میری خبر کو عید مت بناؤ بار بار مت آؤ و ما کنتم تم جہاں ہو وہیں سے کیا کرو ضرور پڑھو اور اس لیے زہین الحابدین نے کہا تھا ایک شخص کو یہ فضل مجید میں بھی یہ سعید النسور کے بعد میں انتورس اللہ سما ایک آدمی اندرس میں اور تم مدینے میں ہو دونوں کا درود و سلام فرشتے پہنچاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مانے بار بار مراقبہ کرتے رہے مجھے یقین نہیں آیا میں نے کہا میرے اندر ابھی تقدس ان لوگوں کی بزرگی کا اثر تھا کہ یہ واقعی اللہ والے ہیں مدینہ آنے کے بعد بھی عقیدے کی صلاح الحمدللہ یہاں آنے کے بعد ہوئی اور وہاں سے بار بار میرے پاس خطوط آتے تھے ہمارے قریب ترین رشتے کے فنا قاسمی آلمی فنا صاحب کاندروی کے مرید ہیں اور مزید نبی میں بیٹھتے ہیں ان کے اتنے مرید ہیں تم بیت لے لو کیا لے لو ان سے بیت لے لو مراقبہ کرو میں اس بات کو نہیں پیش کرتا لیکن اللہ کو غام اللہ دنوں کو پاک صاف کرے میرے دل میں جب خیالات اور اشترابات موجیں جو مجھے جو خیالات اور اشتراک کے موضوع کے اندر جب میں سانس لے رہا تھا تو میں نے تو آلہ سے یہ اللہ یہ واقعی اگر یہ بیت تو رشاد صحیح ہے اور یہ اس کا طریقہ صحیح ہے اور یہ شیخ بیٹھتا ہے یہاں پر ایک بہت بڑا صوفی حسین نبی میں الحمدللہ ابھی پولیس نے اس کو وہاں سے بتا دیا دوسری طرف بیٹھتا وہ بہت بڑا حدیث کا عالم میں جانتا ہوں کوئی حدیث پڑھو آگے پڑھ دیتا ہے علم تھوڑی نہ شاید کی طریقے تو میں نے دعا کیا اور یاد رکھیے میں نے رو کر کے دعا کی یہاں تک کہ مسجد ندوئی میں جہاں میں نے سجدہ کیا وہ زمین بک گئی میں نے کہا اللہ ہمیں صحیح عرصہ دکھلا ہمیں علم چاہیے اور ہمیں عمل بھی چاہیے کعبہ کے رب کی قسم امام نے عشا کی نماز مجھے یاد آ رہا ہے علیحمان نے سفیر دین الملت ابراہیم حنیفا مجھے یقین ہو گیا اور میں نے الحمد للہ برات کہ اللہ نے مجھے بچا لیا تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ بیت و ارشاد اور قبروں پر مراقبہ یہ اہل تصوف کے نزدیک یہ تسکیت القلوب کا نمبر ون ہے فرسٹ نمبر ہے اس لیے بات بڑھ رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے میں شاید سے اجازت مانگتا ہوں مزید نبی میں میں نے بھی تھوڑا کام کیا تو وہاں پر جو لوگ بڑی امت کے لوگ آتے تھے میری میرے کچھ کوڈ وڈ ہیں اب وہ اس کوٹ واٹسپ ابھی سے میں بھول رہا ہوں لیکن یعنی حکرم فرما لوگ یا بڑی امت کے لوگ تو وہ ان میں سے بعض لوگوں کو دیکھا جس کے چہرے کا حال یہ تھا کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں چہرہ اتنا نورانی لگتا تھا اور میں نے دیکھا اس کو قبروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر مرادبہ کرتا تھا ہم نے کہا آپ وہ تو قبر فرس لوگ کرتے ہیں آپ چیچا میں تو آپ کے کا آدمی ہوں یہ تو کہاں دکھا ہے پر احمد اللہ علیہ یہ ٹھیک نہیں نا ہے یہ سب کرنا صحیح نہیں نبی سے سنگار. کہا, کہا کہا کہ ہمارے یہاں نہیں ہمارے سارے کابرین کے یہاں یہ بات ہے اس نے جب تک کہا ہمارے سارے کابرین کے یہاں یہ بات ہے کہ بزرگوں کی قبروں پر اور بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مراکبہ کرنے سے دل کا تزکیہ ہوتا ہے دل کی صفائی ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصر فرماتے ہیں جملہ ہے آخر اللہ کے ہم کو بھی حساب دینا اس گھر کو آگ لگ گئی بات پہ بات یاد رہی ہیں. اب آئیے آگے کی طرف ہمارے جو قریب قریب رشتہ دار ہیں ہمارا ایک رشتے میں ساروں لگتا ہے بہت بڑا عالم مانا جاتا ہے بلکہ اس وقت کے جتنے جدید مسائل ہیں بینکنگ سسٹم کاروباری سسٹم اور یہ کارڈ سے متعلق یہ کہتے ہیں یہ جو سرجری سے متعلق یہ بڑے بڑے پروگرام سیمینار اس نے کرا ہندوستان میں اور وہ جو بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ علم و حکمت کی موتیاں اس کے منہ مو... سے گر رہی ہیں لیکن گمراہ گمار نہیں سقیدے میں صدقہ ختم ہوا دور اس کے سامنے میرے قریب ترین رشتے دار نے کہا کہ سارے ہمارے اس طبقے کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام تصرف فرماتے ہیں جب ہم اولیاء کرام بزرگوں کا موراقبہ کریں گے تو قبروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے دلوں کا کیا کرتے ہیں تسکیات کرتے ہیں دلوں کی صفائی ہوتی ہے چنانچہ آدھا نام بولوں گا کہ اس لیے اللہ کے بعد جانا ایک رائے پوری تھے بڑے عالم تھے اگر انہوں نے صحیح عقیدے کے مطابق زندگی اداری تو اللہ ان کو رحم کرے اور اگر انہوں نے گمراہی اور فساد پھیلایا تو اللہ تعالی کہ ہمارے کرتے اللہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے وہ مستحق ہیں کہا کہ جب پہلی مرتبہ یہ کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ وہ باتیں میں تو کہتا ہوں لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں میں نے ان کی زندگیاں دیکھی ہیں ان کے بھیدوں کو دیکھا انہوں نے سانسیں لی ہیں وہاں بھی پرورش ہوئی ہے. کہا کہ پہلی مرتبہ رائے پوری بڑے عالم تھے کوئی بھی رائے پوری ہو سکتے ہیں لا اللہ کہا سارے مرید بے ہوش ہو گئے اللہ مفشت میں نے سنا میرے کانوں نے سنا میں نے آپوں نے وہ کیفیت کا مشاہدہ کیا اور دوسرے مرتبہ لا اللہ کہا تو سارے لوگ दोज़। سارے दोज़। لوگ کہتے ہیں ہم کا خاندہ رکھتے ہیں جب بزرگوں کا ہم تصور کریں گے وہ قبر میں ہوتے ہوئے کیا کرتے ہیں تصر فرماتے ہیں اچھے اچھا اور ایک دعا آپ یا میں ایک مدرسے میں میں نے بارہ مدرسے میں علم حاصل کیا تیرہ تک پہنچتا ہے ابتدائی پانچ چھ مدرسے حم کے گزرے ہیں ایک مرتبہ جو ہے بھی پتا ہی نہیں تو میں ایک جگہ دیا قرآن خانی کرنا قرآن خانی بھی کرتا تھا تو مجھے معلوم ہے بارہ کلومیٹر میٹر نو کلو میٹر دس کلو میں کم کر کے بولنا رہا ہوں ہمیں امید ہے اس سے زیادہ پیدل چلا ہوں. دور دور جاتے تھے قرآن خانی کرنے کے تو چنانچہ یہ جگہ گئے بہار کی ایک بستی میں قرآن خانی کر بچپن میں تو آپ جانتے چھوٹا بچہ جو حافظ ہو جاتا ہے اس وقت اب یہ جو ہمارا بچپنا گزرا ظاہر میری عمر چھیالیس سال ہو رہی ہے تو اس وقت اتنی جلدی جتنے ابھی بچے حافظ ہوئے کیوں نہیں ہوتے تھے میں پورے گاؤں میں علاقے میں میں ہی یہ حافظ تھا بچپنے میں میں تو آواز اللہ نے کچھ دے دی تھی تو کیا ہوا کہ اس وقت جب میں قرآن پڑھنے لگا تلاوت کرتا تھا تو سارے لوگ جو ہیں کان لگا کے سننے لگے وہیں پر اس بات کا تذکرہ ہوا کیا بات کا کہ یہ تو قرآن سے تو ہے لیکن ہمارے علماء کران یہ دلوں کا ایسا تذکریاں کرتے تھے کہ جس طرح جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے مرتبہ لگایا تین مرتبہ لگایا اور چھوڑا کا اقرا تو آپ نے فرمایا مانا بخاری کسی مرتبہ آپ نے فرمایا اقرابی خلق, خلق خلق خلق علی اقرا و ربو کل اکرم یہ بخاری کے الفاظ ہیں یہاں تک اور مسلم میں اقرا و ربوغل اکرم الدی الم السلام الم علی حدیث بخاری شریف حدیث نمبر تین حدیث نمبر تین لیکن کہا کہ ہمارے بزرگ فلاں ادارے ہندوستان کے بہت بڑے ادارے میں ایک بزرگ ہیں انہوں نے اپنے مرید کا تذکرہ کیا اور ایسا تذکرہ کیا کہ مرید جو ان کا ہوٹل والا تھا وہ ٹوٹل ہوٹل والا ٹوٹل حضرت کی تصویر بھی اس کے چہرے پہ آ گئی اور حضرت کے سینے کا سیر علم اس کے سینے میں چلا گیا ہوٹل والا ٹوٹل حضرت بن گیا وہ کیسے سنیے اور یہ واقعہ میں نے جفیو علماء سے سنا ہے کوئی مائی کا لاب اس کا انکار نہیں کر سکتا کیا ہوا حضرت کیا مہمان پہنچے رات کے آخری حصے میں یا بارہ بجے بارہ ایک بجے تیرہ بھی بچتا ہے معلوم ہے نا آپ کو ٹرین سے آئے تھے کہاں کے بھائی کھانا ان کے پاس نہیں تھا ہوٹل میں بھیجا ہوٹل والے ان کے وکیلت مند تھے کھانا ختم ہو گیا تھا تھوڑا سا کھانا تھا ہوٹل والے کھانا جو ہے جو بھی بچا کھچا تھا بھیج دیا حضرت کے لیے جب انہوں نے اپنے مہمان کو کھانا کھلایا اور مہمان کو کھلا کے دیا تو یہ حضرت نے بلایا اپنے ہوٹل والے کہا کہ تم نے میری عزت بچالی میں کیا دے سکتا ہوں, ماجو مانگنا ہوں, مانگنا ہوں؟ جو مانگنا ہو مانگ لو یہ سوال جو مانگنا ہو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں حضرت فاطمہ سے فینی سلیری فیمی اللہ اللہ سیاد فارغ عیدی سے جو میرے مال میں سے چاہو جو بھن دے دیں ان کا حساب سے نہیں بچا سکتا تو ہوٹل والا بڑا ہوشیار تھا ہوٹل والا ٹوٹل بڑا ہوشیار تھا کہاں حضرت میں ایسی چیز مانگ رہا ہوں جو کسی نے نہیں مانگا کہاں کیا میں آپ کی طرح مکمل حضرت بن جاؤں میں بات کو کار نہیں کر سکتا اور یہ افضل فریل وقت میں بول رہا ہوں الفاظ کا پت ہو سکتا ہے کہا میں آپ کو بننا چاہتا ہوں کہا مرید حضرت نے بہت دیر تک سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے چھوڑا تو چند گھنٹے کے بعد یا منٹوں کے بعد ہوٹل والا ٹوٹل حضرت کا چہرہ بھی لے لیا اور حضرت کے سینے کا سارا علم ٹوٹل والے کے سینے میں ٹوٹل ٹرانسفر ہوگا یہ بات میں نے سنا بڑے اور وہاں کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ نے آپ کو ہدایت دی ورنہ میں بھی اور آپ بھی کہیں اسی طرح گمراہی میں ہوتے اتنی عظیم رحمت جو آپ کو توحید کی ملی ہے سنت کی ملی ہے اور یہ صاحبہ سلب کا منہج میرا ہے اگر اپنے منہ پر لگام نہیں لگاؤ گے زہر میں ایلے بھی رسل میں مشکل ہو جاؤ گے فتوا باد بن جاؤ گے قلما پر گلام کرنے لگیں گے جہ کرنے لگیں گے تو یاد رکھو یہ سیفان کا بہت بڑا فتنا ہے یہ سیبان کا بہت بڑا فتنا ہے اور ایم وہ لوگ جو کتابوں سنت کے منج پر ہو گاڑی میں جتنا پیٹرول رہے گا اتنی ہی دور تک جانا ہے ایک جی کا موبائل ہے دس کا گام لوگے چلے گا آپ کی سراہی تصدیل ہو اپنے آپ کو امام بخاری کو خیال کرو گے امام مسلم کو خیال کرو گے ارے اللہ کے بندے سب آدمی سرجن ارے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تم بھی کرے گا تو خراب تمام دینا پڑے گا آپ کو تو تجیے علماء جو صابن ہے وہ کسی کے بارے میں کوئی حکم لگاتے ہیں اس کا مطلب جس کو اسٹیجر کا ڈھنگ نہیں ہے پیشہ پیخانے کا ڈھنگ نہیں ہے جس کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں ہے ایک رقاب نما نہیں پڑھ سکتا وہ پتہ لگ رہا ہابہ بال وہاں مفت خال اللہ علی سننا اب یہاں پر چونکہ میں اجازت دیا ہوں یہ واقعہ یاد ہے پٹنہ ڈیزی ہوٹل کا واقعہ یاد آئے میری والدہ سیریس اللہ نے شفاعت عطا پر لائی اور اللہ کے فضل سے پندرہ سال ہو گئے سیریس دو مرتبہ اور اب تک زندہ ہے اللہ کے فضل سے اللہ ہم کو مکمل موقع دے کے میں پوری اپنی زندگی کا بہتر حصہ میں ان کی خدمت گزاروں تو وہ اتنی سیریس حالت کے باوجود ایسے ہمارے نا... نا... جو ہے نادان بھائی لوگ پٹنہ کے کچھ لوگ جو تخویری جماعت میں چلے گئے یا جو تخویل کا فکنا ان کے پاس مشین ہے انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی میری ماسک عدالت میں باہر شروع کی جتنی غیر دی سے وقات ہے اسلام سے خاطر ہے فلاں فلاں فلاں ہے ہم نے کہا یہ تخوہ اختیار کرو فتوا باز مت کرو یہ فتوا دینے کا حق تم کو کسی نے دیا کہا کہ نہیں بالکل خطاب سن میں آیا ہم ہم نے کہا چلو ہم سے عمر میں بڑے ہو سارے لوگ ہوٹل والے سب دیکھ رہے کہ ہم نے کہا کہ نہیں احترام کی ایک حد ہوتی ہے اب میں احترام نہیں کروں گا ہم نے کہا کہ کیوں خالد اسلام ہے کافر ہے جو کہاں کے تکلیف کرتے ہیں ہم کہا کہ ہر مقلد کافر ہے کہاں ہر مقلد کرتے ہیں بھائی ہر مقلد کافر ہے ہر مقلد کافر ہے چلو یہاں پر ایک رکعت نماز پڑھتا کیا کرو کیا کرو ایک رکعت سے جو اللہ کی نبی صلی اللہ حسین کو بتایا تھا نا بھائی رکو کرو کیسے سجدا کرو کیسے اور ہر ایک کی گلی بھی اللہ اکبر سے لے کر ہر ایک کی تعلیم ہو کیونکہ بغیر دلیل کو جو کرے گا مقلف ہے اس میں تفصیل ہے بھائی ہر تقریب شفٹ ہوئی میں اس کے درجات درجہ کہاں کہ نہیں یہاں نماز نہیں پڑ سکتا جنتا ہم نے چلو میں نے اپنی چادر لکھا دی وہ اللہ العظیم سے بھی لکھا ہو گئی نہیں پیش کر سکا اور آپ خوشخبری سناتا ہوں اس کا نام ڈاکٹر حسن الحدا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قوت ادا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے حق کو روشنی بخشے الحمدللہ اللہ نے ان کو ہدایت دی میری وجہ سے نہیں بعد میں ہدایت ملی اور الحمدللہ اس تفریح جماعت سے نکل گئے اور ابھی ماشاءاللہ بڑے پیمانے پر دعوت کا کام کرا تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے بھی اگر تھوڑی سی غلطی کی اور اگر آپ کے اندر خیال ہوا کہ میں ہوں میں اور میں تو میں انا خیر منو خلقتنی شیطان کو ناطے دگا کر دیا یہ چپر و غرو کا راستہ ہے یہ شیطانوں کا راستہ ہے تبادل انتظاری کا راستہ اختیار کرو اور یہ صنع کا کون سن لو تباد علم سکین الوقار علم کے لیے سکین اور وقار اختیار کرو وہ تو تعلمون اللہ اور جس چیز سے علم حاصل کر رہے ہو ان کا احترام و تعظم کرو تو میرے بھائیوں یہ بتانا اصل یہ کہ یہ وداٹھیوں کا اور حج تصور کا یہ کشف اور کرامات اور یہ قبروں پر مراقبہ اور یہ بیت و اشاعت یہ تشکیل القلوب کا ذریعہ ہے تو یہ اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں الحمدللہ للہ قرآن کی تلاوت سنت کی تبلیغ و اشاعت اور سورہ عصر میں جو پانچ چار چیزیں جو بتائی گئی ہیں یہ جہاد مان نفس ہے ابن قیم نے جہاد کے چار برآ بتائے نا تھوڑے نا ہم پروار سے جہاد کرو یہ آخری مرانا ہے اور وہ بھی اس وقت جب کہ وہ شروع پائے گئے تو حدیث میں یقاتم یقاتم امام جم نہ تم یوقا تو امام ڈھال ہے امام کے حکم سے کھیتال ہوگا امام کے حکم سے سوا ہوگی لیکن اللہ نے مکی زندگی میں کہا مجاہدوں بھی جہاد قبیر قرآن سے بہت بڑا جہاد کرو تو یا قرآن کیڑ بنا کر کے ڈالا جائے گا پھینکا جائے گا یعنی قرآن پیش کرو ان کے شبہات کو دور کرو ان کے ان کو خیر کی تعلیم ان کو برائی سے کو یہ بہت بڑا جہاد المجا بھی اس لئے نفس کا سب سے اہم تسکیہ یہ ہے امام ابن قیم کہتے ہیں جس میں چار چیزیں پائی جائیں اس کا نفس کنٹرول میں رہ جائے نمبر ایک علم حاصل کرو مشقت برداشت کرو وہ نفس کا اپنے آپ کو قربان کرو علم کیا آپ نے حضرت جابر کی حدیث نہیں سنی کیا وہ تسکیاں نہیں تھا امام محمد بن احمد عبداللہ بن حسیم سے روایت کرتے ہیں اور انہو سمع جابر انہو عبداللہ خالے اس طرح جو بہرم یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اسے یہ حدیث سن چکے ہیں اس طرح کو بحیرن فصدت علی فصیر تشارن فقطام فریدہ عبد اللہ بنس عرافی عبد اللہ بن محمد بن رقیر کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے مجھ سے کہا اور حضرت جابر ضابر زراکمل ہوا حضرت جابر کون ان چھ صحابہ میں ہیں جن کو سات صحابہ میں ہیں جن کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد سب سے زیادہ ایک ہزار سے زیادہ حدیثیں یاد تھی جاوید احمد اللہ اور ان کے بارے میں بہت ساری باتیں میں اپنے ذہن میں آ رہی لیکن میں نہیں پیش کر رہا ہوں حضرت جابر نے ایک حدیث کے لیے ایک مہینہ سفر کیا اور سوال پور خریدا اس کے اوپر کجاوہ کسا ایک مہینہ سفر کرنے کے بعد جب میں شام آئے تو معلوم ہوا کہ عبد اللہ بھی انہوں نے سہا دی کہا کہ ببوت کو نیل میں نے دروازے پہ جو آدمی دربار تھا میں نے کہا پھر جابر اللہ باب کا جو کہ جاوید دروازے پہ کھڑا ہے یہ بھی نہیں کہا جاویر میں نے بھی نہیں کہا دیکھو دبا جو عبداللہ اللہ بھی ان کے مقابلے میں مطلب مسلم عالم نہیں تھے صحابی تھے لیکن یہ حدیث انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سنی تھی اور جابر بن عبداللہ کو حدیث معلوم تھی لیکن ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے نہیں سنی اللہ کی قسم کہاں کے کہو کہ دروازے سے اندر سے آواز آئی جابر بن عبداللہ جابر بن عبداللہ مدینہ والے کہاں فخر جا یتو سو بہ گھر سے نکلے اپنے کپڑے کو روکتے ہوئے مجھ سے مالکات کیا اور میں نے بھی ان سے مالکات کیا سب سے پہلے میں نے جدولہ کہا سمے تو اللہ کا حدیث انہار رسول صلی اللہ فلکس مجھے معلوم ہوا ہے کہ ڈائر کا اپنے اللہ کے نبی سے حدیث سنی صلہ کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے انتظام لے گا کے لئے. مجھے ڈر ہوا کہ میں مر جاؤں یا آپ مر جائیں اور میں آپ سے نہ تو کہاں سنو حدیث نے سنا رہا سمیت و رسول اللہ سلم یقول یفس اناس اوقال حفاظن اور کما اس ممن کر گا انل ملک انکیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن ننگا جسم کچھ نہیں ہوگا یعنی مال دولت کچھ نہیں ہوگا قریب والے بھی سنیں گے دور والے بھی سنیں گے اللہ فرمائے گا انل ملک انل کئیان میں ملک ہوں میں دیان ہوں میں بادشاہ ہوں میں بدلا دینے والا ہوں لا لمبن جنگ انجر خلر جنگ کوئی جنتی جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا کوئی جنتی جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ کسی جہنمی کا جو حق اس کے اوپر ہے وہ میں اس جنتی سے نہ نکال دوں جب تک کہ جہنمی کا حق اس جنتی سے نہ لے لوں اس وقت تک جنت میں انٹری نہیں ہوگی اور کوئی جنتی جنت اس وقت تک نہیں جا سکتا کوئی جہنمی جہنم اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ کسی جنتی گاہک اس جہنوی پر ہے وہ حق نہ لے لوں حق پر اگر تماشا بھی مارا ہے تو وہ نہیں بدلا دے اب بتاؤ یہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا اور اس کے لیے سفر کرنا یہ دلوں کا تسیہ نہیں ہے یہ لذت نہیں ہے کیا نہیں ہے تسیہ یہ اللہ کے نبی نے کیا دعا نہیں فرمائی نقد اللہ عمران سمے امین حدیث الفی روایا نقدور اللہ عمران سمع احمقی کہافی روادہ کما سمے اللہ اس سب کے چہرے کو روشن رکھے جو میری حدیث کو سنے اور اس کی حفاظت کرے یاد کرے نہیں ہے صحیح ترجمہ حفاظت یعنی یاد بھی کرے سمجھے بھی اس پر عمل بھی کرے یہ مت مطلب کرے حفاظت کرے اور جس طرح سنے اسی طرح پہنچائے اس لیے سفیانہ کہتے ہیں میرے بھائی حدیث ٹھنڈنا پڑے گا استاذ علم حاصل کرنا پڑے گا مستقی بنو مفتی مت بنو فتوا پاس مت بنو فتوے کی مشین مت چلاؤ یار حکمت کرو دنیا بھی برباد ہوگی اور آکرت بھی برباد ہوگی اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں حضرت مجاہد سب سے بڑے عالم ہوئے سرف میں تابعین میں مجاہد الرومی کہتے ہیں اقبال انحا اور میں نے میرے پاس روایتیں میں سے کی اور اتنا علم کیوں ہوگا ایک منٹ اور بھی تو لوگ تھے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر وہی صفت ابن عباس والی تھی وقلب سوال کرنے والی زبان اور سمجھنے والا تھا <تصفيق> اور جو ان کے دوسرے ساتھی تھے یا ابن عباس کے دوسرے جو تلامت اور شاگرد تھے وہ بلا ضرور سوال کرتے تھے بک بک کرتے تھے یعنی کچھ لوگ ان کو علم نہیں آیا اور مجاہد احترام کے ساتھ ابن عباس کی بات سنتے تھے اور جو مسئلہ نہیں ہوتا وہ پوچھتے تھے اپنے استاد کے احترام کرتے تھے اللہ نے اتنا بڑا عالم بنایا مجاہد کو کہ سفیان سوری جیسا محدث اور امام امام امیر نمو منی فلحدیث امام سفیان سوری کو بھی بولتے ہیں ہے نا آپ کو کہاں ادا جایا کر تفصیر مجاہدین فحضوں کا مجاہد, مجاہد کی تفسیر آ جائے تمہارے لیے کافی ہے اور اسی کی فضیت استاد کے احترام کو علم حاصل کیا کہ کالے کروٹے تھے لیکن جب تفسیر کرتے تھے ایسا لگتا تھا گویا کہ ان کے منہ سے نور ٹپک رہا ہے یہ سلف نے علامہ گہبی نصیر عالم کیا تو یہ اتنا بڑا جو مقام ملا استاد کے احترام کرنے سے جرح نہیں کیا انہوں نے مفتی نہیں بنی تو آپ ابھی تسکیاں کرو یہ تسکین اس سماج کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھو اور میں پھر یہاں پر یہی بولنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھو صحابہ کے کے اندر برابن ناظب کا قول میں اس سے پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کہ برابن ناظب کہتے ہیں میں نے تین سو بدنی صحابہ کو دیکھا جب ان سے سوال کیا جاتا تھا تمنا کرتا تھا یس صاحب الفیہ وہ تمنا کرتے تھے کہ ان کا ساتھی فتوا دے وہ فتوا وہ فتوا <تصحاب> <نا> نہ <دیکھتا تصحاب> اور عبد الرحمان بن لیلہ کہتے ہیں میں نے ایک سو بیسالی صحابہ کو دیکھا جب ان سے سوال کیا جاتا تھا دوسرے کی طرف جالت کرتے تھے یہ چیز کس کے لیے خبر کے آسمان کے فرشتے عمل کریں گے خبر کے مردے عمل کریں گے کس جماعت کے لیے یہ کہاں گیا اس وقت اس لیے میرے بھائیوں تسکیہ تسکیاں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب اپنی زمانوں پر کنٹرول کرو اور یہ بیت و ارشاد سے متعلق جو بات ہے آپ کو بتائی گئی ہیں یہ استحزان نہیں ہے وہ ان میں بنا کا بحدے اس لیے اگلے بدر کہ ہاں جو بیت الشاد یہ قبروں پر مراقبہ یہ تشکیہ ہے یہ یا تو شرک ہے شر کے درجے تک جب کسی انسان کی تعظیم ہو اور کسی کا تصور کرے اور اس کی تعظیم کرے اللہ کے مقام پر یا اللہ کی طرح اللہ, اللہ فرماتا ہے من الناس من اللہ اللہ اللہ كنا ضلال اذن رب العالمینس بالمحبہ یعنی اللہ کی طرح کسی پیر سے محبت کرے اللہ کی طرح کسی قبر سے محبت کرے تعلیم والی محبت کرے شیر کے اکبر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے نہیں بھولتا لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے ایمان والے اللہ تعالی سے سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اسی طرح ہر بدت کے یہاں جو تصدیق کے لیے کیا ہے وہ موسیقی اور میوزک اور گانا یہ لیکن اس کے ایک سوفیوں کے اندر بھی تبخات ہیں اور یہاں تک کہ ایک دیکھا ہوں جو شیخ الشیخ الشیاتی الس و ہے وہ عید کے پردے پہ آتا ہے وہ اس کو دیکھا ہوں ڈانس کرتے ارے ظالم تو حدیث کا حوالہ دیتا ہے بخاری کا اور کہا ان کو عید ایونا بخاری کی حدیث حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیکھا کہ کچھ لڑکیاں جو ہے گا رہی ہیں عید کے عید مغنیا اور کہتا پروفیشنل ولی سط ول سطحی ہے نا یعنی پروفیشنل کی اس میں اس کے جملہ نکل کر رہا ہوں یہ پروفیشنل گانے والی نہیں تھی تو حضرت ابو بکر نے فنحر ابو بکر یہ نا ابو بکر صدیق نے ڈانٹا تو کہا کہ کیا ہوما یا بابک عید عید وہ ہاضہ عید ہونا ہر قوم کے لیے عید ہے اور یہ بھی ہماری کیا ہے عید ہے اور اس کے کہہ کہ کر وہ ڈانس کرتا ہے ارے اللہ کے بندے اندھی کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی یہاں خود پڑھ رہے کہ ہاضہ عید ہونا تو ہر دن ہے تمہاری اور وہ لڑکیاں گا رہی تھی تو کیا اب تک تو ہم تم کو لڑکا سمجھ رہے تھے تم لڑکیوں کے ساتھ رہتے رہتے لڑکی بن گئے اور ایسا ہوتا ہے جو جس آدمی جو اس ماحول میں رہتا ہے اس کی آواز بھی اس کی ہوئی ہو جاتی ہے اس کی ادائیگی اس کا انداز, انداز، اندازوں نخرا ادائیں جو ہیں بالکل عورتوں سے ملتی ہیں سمجھ لیجئے سمجھ لیجئے آگے مت جانیے تھوڑا اسپیڈ اسی طرح ہر تصور کے یہاں جو تشکیل کا جو طریقہ ہوئے ہے سرب مارتے ہیں لا اللہ کی سرب مارتے ہیں یو پر ہے میں لوگ میں بتاتا ہوں جو بہت بڑا عاد کہ ہمارے فلاں ادارے کے اندر دنوں کی تشکیل کے لیے پروگرام بنایا جاتا تھا رمضان میں سارے لوگ حاضر ہوتے تھے پہلے لا پر سرب لگتی میں دیکھیے اس پر سنت کی اچھی اور اس کا فلاں کا نام سنت کے نام پر سنت بنا ہوا ہے سنت نہیں بلکہ کیا ہے سن کہاں کہ ہمارے یہاں کا تھا فرا صاحب عالم صاحب کے رمضان میں بھی لگتی تھی اور زرب لگائی جاتی ہے لا الہ اللہ باللہ صرف لا الہ اور جب لا الہ ایک زمانے تک ضرور لگایا تو اس کے بعد عید اللہ لا الہ کا مانا کیا ہوگا کیا کہا آپ ہی بولے نہیں اللہ کے علاوہ کوئی مارو ہے یعنی لا اللہ یعنی کوئی مارو دے بتا کے عید اللہ لا الہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں تو یہ خوف رہی تم نے یہ کبر ہے اور عید اللہ شرک ہے تو یہ ان کا تذکیہ کیا ہو رہا ہے کس چیز سے ہو رہا ہے قبر سے ہو رہا ہے اور کبر اور شرک کیا نجاست ہے تو دل گندا ہے اور کبر اور شرک اس سے بھی بڑی نجاست ہے تو آپ یہ بتائیے میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں یہ مثال اچھی نہیں ہوگی لیکن بہت سچی مثال ہے اچھی نہیں لیکن سچی ہے کچی مثال نہیں ہے کیا میں پیشاب کو پیشاب سے دور کیا جا سکتا آپ بتاؤ نا گندگی کو گندگی سے دور گے جو کہتے ہیں جادو کہنا جادو سے کرو تمہیں کہ پیشاب کو پیشاب سے دھو سکتے ہو بظاہر تو لگے گا تو اس لیے لا الہ لا الہا لا الہا کا تصیاں نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ کفر کوکرو شرک اس کے اندر جائے گا شیطان اس کے دل میں گھر کر جائے گا اور شیتان کا, اس... شیطان کا, اس... شیطان کا شکار لا سا شکار لاح کو زر نہیں لگائی جا سکتی اور اللہ ابھی لگاتے ہوتے یہ بھی شرک ہے اگر کوئی کہ نہیں ہم لاح اللہ ایک ساتھ پڑھیں گے لیکن زر لگائیں گے ایسے ایسے تو کہیں گے اس میں خرابیاں نمبر ایک طریقہ ہے نمبر دو طریقہ جو ہے یہودیوں کا ہے میں بولتا ہوں امام ابن کثیر کو مانتا ابن کثیر نے کہا تو یہ بھی کہا کیا کہا نے ہاں یہودی کیوں کہتے ہیں کئی وجہ ہیں یہودا کی طرف نسبت ہے یا کیا ہے ایک وجہ بتایا روم س ہوں ان دخرا اس لیے کہ اپنے سروں کو حرکت کرتے ہوئے اب میں چونکہ کہاں ہوں میں نے دیکھا ہے میرا بچہ اسماعیل اور میرے دو بچے ابھی یاسر اسماعیل اللہ ان کی حفاظت کرے دین کا دائی بنائے اللہ میں نے دیکھا جب اس نے گھر میں دیکھا اپنے بڑے کو کیا کرتے ہوئے چلہ کشی کرتے ہوئے ایسے تو اس نے بھی بچپن میں جب کہ اس کی عمر دو یا ڈھائی سال کی رہی ہوگی یا اس سے بھی کم یا ایک سال ڈیڑھ سال کی وہ بھی اسی طریقے سے نقالی اتارتا تھا وہ کیا بھائی بتاؤں آپ کو لا الہ الا ہیں اللہ، بل اللہ، اللہ، اللہ۔ <تصفح> یہ چیز اور ہمارے گاؤں میں جب بہت بڑا پیر آیا تھا شروع میں ہماری والدہ بیان کرتی ہے الحمدللہ ہماری والدہ شروع سے ہدایت پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ کام لیا وہ کہتی ہیں کہ پورے گاؤں میں فجر سے ایک گھنٹہ پہلے یہ ضرور لگتی تھی لا الہ الا اللہ, اللہ یہاں تک کہ وہاں کے مریضوں نے کمپلین کیا یہ واقعہ ہے یہ کیا تم نے ہنگامہ رکھا تو یہ عمل کم سے کم کیا ہے بداعت ہے اگر لا الہ الا اللہ ایک ساتھ بھی پڑھو لیکن یہ کیسی ایسے کرو تو یہ کم سے کم یہودیوں کو مشابے ہے اور یہ بدعت ہے اور بدعتی کا عمل قبول من مختر صاحب فقدان عالح الاسلام منحد من سفیان منگاسی تو آپ کے گھر کے لوگ ہیں اس طبقے میں قریب قریب کریم قریب قریب قریب قریب قریب کہا کہ بداپ جو ہے شیطان کو زیادہ محبوب معصیت سے کیوں اس لیے کہ معصیت سے انسان توبہ کر لیتا ہے سمجھتا ہے گن کر رہا ہوں لیکن بدھاپ کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے اس لیے جتنے لوگ یہ چلا کشی کرتے ہیں قبروں پر یہاں تک کہ ایک صاحب نے کہا جو اپنے مدرسے میں پڑھاتے تھے پورا کام چھوڑ چھاڑ کر کے صوفیت میں لگ گئے مریدی میں لگ گئے سب میں لگ گئے اور بیوی بچے فکر و فاقہ کے شکار ہو گئے تو جناب عالی میں نے جب ان کو پکڑا بس میں ہم نے کہا کہ یہ کیا طریقہ تم لوگوں نے کر رکھا ہے اللہ کے بعد آپ کو حساب دینا ہے اس کا سننے سے تو میں بچپنے میں جب فارغ ہوتے کس بائی سال کی مر گئی اس وقت کی بات تو اللہ اس نے کہا کہ میں نے سب سے بڑے اپنے عالم کو دیکھا اجمیر میں اور اتنا بڑا عالم ہے کہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو انگلیاں کاٹیں گے اتنا بڑا عالم میں حضرت جی کو اتنے بڑے عالم کو دیکھا اجمیر بکبر کو مراقبہ کرتے ہوئے ساروں قطار رو رہے ہیں کہ وہ رونا تو کسی کو نماز میں نصیب نہیں ہے قرآن کی درواز میں نصیب نہیں ہے آپ نے مولانا جو بات کا سچ ہے حق تمہارے پاس ہے ہدایت ہم کو نہیں سمجھ میں آئی بات اس لیے کتنے لوگ ان کے زبان سے حس نکلتا ہے لیکن اس کے باوجود حق قبول نہیں کرتے اللہ تعالی ان کو ہدایت نصیب فرمائے تو اس لیے یہ ح کی جو زر لگائی جاتی ہے ایک لا الہ کی زرد یا اللہ کی زرد لا الہ کہنا کونا شرف کیا ہو ہو کیا ہے ہو؟ یہ کیا ہے ہے یہ اس لیے یہ چیز اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے عارف اللہ بنتا ہے اس کے بعد جو ہے واسف بلّہ بنتا اس کے بعد فنا فلّہ بنتا نہیں اللہ کی اس میں حلول کر جاتی حرد بلّہ اس عقیدے میں اور نسارا کے اس عقیدے میں کیا فرق ہے کہ علیہ السلام کے اندر اللہ کی روح حلول کر گئی اور ان قبر پرستوں کے عقیدے میں کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ انتشا فی انت کافی فی مہماتی انت علی نام البشی کہا نا عبد الخالد جیلانی رحم اللہ کے بارے میں جو صحیح عقیدت آپ ہی شفا دینے والے آپ ہی پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں اور آپ ہی مصیبت میں کام آنے والے ہیں یعنی اسی لیے ستر مریدوں کے یہاں ڈائریکٹ پہنچ گئے اور آپ کے ادارے میں بھی دو آدمی میں جھگڑا ہوا تو قبر سے ایک صاحب نکل کے آ فیصلہ کرنے کے لیے کیا فرق رہا دونوں سمجھ میں آئی بات تو اس لیے اشارہ کافی اتنندوں کے لیے اسی طرح طریقے سوکھیا کے ہاں جو ہے جو تسکیا ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مچھلی نہیں کھائیں گے بات ہے میں نے دیکھا ہے مچھلی اچھا کھانا نہیں کھائیں گے گوشت نہیں کھائیں گے سوکھی روٹی چنانچہ ہمارے استاد تھے جن سے میں نے حفظ کیا اللہ ان کی مغفرت کرے مرنے سے پہلے ہم لوگوں نے دعوت پہنچائی پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس ماحول میں جیا ہوں تو اس موضوع کو تھوڑا سا سنو ٹھیک سے تو وہ کیا کرتے تھے بھائی کہ سوکھی روٹی باسی باسی سمجھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں اردو پھنسی اردو میں ہماری اردو ہیں نا سر ساؤتھ انڈیا چلا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں تو یہ باسی آ روٹی کر دیتے تھے اور بالکل خراب کر کے اس کو چٹنی کے ساتھ کھاتے تھے اور کاڈا بریلی میں ایک مدنی عالم کی سنت ابھی چند ماضی قریب تک ہوتی تھی کہ نہیں یہ اچھا کھانے سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور انسان غافل ہو جاتا ہے اس لیے چونکہ ایک مدنی عالم تھے کوئی بھی مدنی عالم ان کو باسی روٹی اور چٹنی پسند تھی اس لیے دنیا سے جانے کے بعد بھی رات میں روٹی پکتی تھی اور صبح میں باسی ہوتی تھی اور وہ چٹنی کے ساتھ لوگ کھاتے تھے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کریں گے مدنی صاحب کی سنت پر عمل کریں گے کہ اسے اچھا کھائیں گے نا تو کیا ہوگا شہبت پیدا ہوگی گوشت نہیں کھائیں گے ارے اللہ کے مندے یہ تو بخاری وغیرہ میرے بات موجود ہے کہ کچن صاحب کہا کہ ہم گوشت کھاتے ہیں تو شہبت پیدا ہوتی ہے ہم گوشت نہیں کھائیں گے تو اللہ نے آیت نازل کی یہ بات بخاری میں اے ایمان والو لذیذ چیزوں کو مت حرام سمجھو طیبات یہ کا تین معنی ہے ایک منٹ ایک مانا پاک یعنی نمبر دو حلال نمبر تین لذیذ تینوں معنی ہے آپ دیکھنے مفزل ہی پاک حلال اور دو. سب ایک دوسرے کو لاد ملزوم اس لیے سفیان مسوری کہا کرتے تھے مجھے ان لوگوں پہ تعجب ہوتا ہے امام احمد بن حمد سبحان اللہ لا امام محمد بن حنبل کہا کرتے تھے یہ بات میں نے مسیح نبی میں مشاعر سے سنی اور یہ بات عجب <سؤال> کے لیے قوم یہ تو رکون یہ بات یا الوان تحام و یا سون الخب میں یہ <سؤال> تعجب ہوتا ان لوگوں پر جو اچھے اور لذیذ کھانے کو چھوڑتے ہیں اور باسی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھر پسند تھا کہ نہیں گوشت پسند تھا کہ نہیں آپ مچھلی کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے اچھا کھانا کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا کھاؤ کل و شرب و خرجی مت کرو کلو تو صرف لہذا اچھے کھانے اور اچھے پینے سے انسان کے شہوت میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ انسان جب اچھا کھائے گا اور اچھا پیئے گا تو اس کو اچھی عبادت کی توفیق ہو اسی لیے کہا گیا ہے اے! اے! اے حدیث بخاری کی جب تم رات کا کھانا تمہارے پاس موجود ہو اور مغرب کی اقامت کہہ حقیقہ جائے یہ حدیث بھی ہے سب دونوں شاپ رات کا کھانا اللہ صلی اللہ تب حضرت کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں اور کھانے کے بارے میں اللہ نے کہہ لیا پہلے کہ عزیز کھاؤ تو یہ بات ہی ماں رز رہا گلاؤ اچھا کھاؤ اور کھاؤ ہی نہیں بلکہ کھلانا بھی سیکھو کھلانے اور یہ رمضان آ رہا ہے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی تسکین ہوگا نا تم کو دعا ملے گی نا نہیں ملے گی وہ یو تو امون و تحم آ رہا خوب بھی مسکین تحم آ رہا خوب بھی مسکین وہ یتیم مال یعنی حب بھی کی زمین اگر طعام یعنی کھانے کی چاہت کے باوجود یا اللہ کی محبت کے باوجود دونوں تفسیر ہے کھانے کی محبت اور رقبت کے باوجود انہیں اچھا کھانا مسکینوں کو کھلاتے ہیں یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں تو جو آدمی بھوکا ہو اس کو کھانا کھلاؤ گے تو کیا ہوگا دو چیزیں پیدا ہوتی غور کرو ایک تو یہ کہ اس کا دل خوش ہوتا ہے نمبر دو بھوکے آدمی کو کھلاؤ تو اس کے چہرے پر کیا پائی جاتی ہے تر و تازگی ہوتی ہے یہی نے قیامت کے دن دیکھا لاہور فَمَا شَرَّ الْيَوْمُ <وَسُرُورًا> اگر کھانا کھلاؤں کہ بالخصوص رمضان میں کیونکہ سلف کہتے ہیں میں دس کو کھانا کھلاؤں یہ میرے نزدیک دس غلام آزاد کرنے سے بہتر بہت سے لوگ آدمی بھی چودہ مہینے سے تنخواہ نہیں ہے میں جانتا ہوں کبھی کل جو آدمی ایئرپورٹ چھوڑا ہے اس کا حال میں پریشان ہے کمپنیاں بند ہیں اللہ تعالی غیب سے دروازہ کھولے اور مدد فرمائے مسرت فرمائے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری بدہمائیوں کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ نے روزی کا دروازہ بند کیا یہ تنگی یہ انسان سبب نہیں ہم سبب بھائیوں ایسے موقع پر ہم اپنے پیسے کا وہ حصہ ان لوگوں کو کھلانے پر لگاؤ تاکہ ان کا دل خوش ہو اور چہرہ تر و تازہ ہو یہی نام قیامت کے دن آپ اور دل خصوص ہے رمضان کے اندر تو اس لیے کھانا کھاؤ ہی نہیں بلکہ کھانا کھلاؤں اور یہ حدیث اللہ کے نبی اکثر کہتے تھے اور شیخ نے بات بولا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں یاد ہے نا نہیں بتایا بتایا سنیے. شیخ حکمت بشیر سے میں نے سنا اور حکمت بشیر میرے استاد ہیں اللہ کے فضل سے ان کی تفسیر ابھی آئی ہے تفسیر الصحیح ہے تو تفصیل مذبور ود ابھی تک اردو زبان میں کوئی بھی صحیح تفسیر مکمل دستاویز کی حیثیت سے صحیح حادث ابھی میرے علم میں نہیں ہے اب تک دراز میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کو توفیق دے کہ اس کام کو مکمل کرے سمجھ میں آ رہی بات نا اور میں نے ان سے کا علم صحیح سیکھا وہ بیان کرتے ہیں کہ جب جامعہ اسلامیہ کا پہلی مرتبہ قیام ہوا تھا شیخ نوباد رحمت اللہ اس وقت وائس چانسلر تھے تو اکثر ظہر کے بعد اٹھ کر کے یا کبھی کبھی وقفے وقفے سے یہ بھی سناتی تھی اکش السلام سلحام سلام سنیا سلام پھیلاؤ کھانا کھلاؤ رشتوں کو جوڑو رات میں اٹھ کر عبادت کرو سلامتی خزار جنت میں چلے جاؤ طلبا کا مزاج تو سخت ہوتا ہے چاہے جتنا بڑا بھی ہو جائے لیکن طالب علم کا دور تو بڑی آزادی کا ہم لوگ کہتے ہیں تنہا تُن ہادشی لائے عالی حاضر حدیث یعنی اس بوٹھے کو کوئی دوسری حدیث نہیں یعنی کیا ہے آپ دوسری حدیث نہیں پیش کر سکتے ابھی جب جس وقت یہ حدیث پیش کر رہے تھے جامعہ اسلامیہ میں سارے طلب جو آئے تھے افریقہ کے اور یہاں وانگ. افریقہ کے لڑکوں کو اس وقت زیادہ لایا جاتا تھا کہا کہ ہمیشہ جنگ ہوتی تھی جھگڑا ہوتا تھا دارو میں جھگڑا یا مسجد میں جھگڑا جہاں چیخو پکار چیخو پکار ایسا لگتا تھا کام بھر گیا کوئی کسی سے ملتا نہیں تھا کہاں ہوا ابھی چند مہینے نہیں گزرے تھے کہ ایسا لگتا کہ پورا مدینہ ایسا لگتا تھا پورا مدینہ مسیحی الفت و محبت کا گہارا بن گیا سب ایک دوسرے کے غمخوار ہو گئے سب ایک دوسرے کو سلام کرنے لگے وہ چیخو پکار بند سب لگتا تھا ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں پورے لوگ ایک بھائی بھائی بنے جی پہ خرید کا تسکیہ نہیں تو افس سلام صرف سلام کو پھیلایا تو ابھی کھانا بھی کھلانا آگے بھی بڑھنا ہے ستارے سے آگے جہاں اور بھی ابھی اس کے انتہا اور بھی ہے تو کھانا بھی کھلاؤ اور سلام بھی پھیلاؤ رشتوں کو جوڑو کتنے لوگ ہیں یہاں ہمارے باپ سے رشتہ ماں سے رشتہ بھان سے رشتہ چچا سے رشتہ کیا یہ تسکیہ نہیں ہے ہمارا سیرت الرحمت تزید فی پھیلاؤں رشتہ داری سے ہمرے میں برکت ہوتی ہے کیا حدیث نہیں منحبلو رشتوحم و رشتوں کو جوڑو یہ سنی سنی اللہ کے نبی صلاحفاتے من من گنا کی سزا اللہ جلدی نہیں دیتا لیکن چار گناہ ایسے ہیں کہ اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں گناہوں کا ذخیرہ جمع کرے گا نمبر ایک ظلم ظلم کرو گے اس کی سزا دنیا میں ملے گی تمہارا دل تاریخ ہوگا قبر تاریخ ہوگی آخرت تاریخ ہوگی رشتوں کو توڑو گے جھوٹ بولو گے امانت میں خیانت کرو گے تمہیں ہریال یہ بات چل رہی ہے کہ جو چیزیں حلال اور پاک ہیں ان کو استعمال کیا جائے اور امام جوزی کہتے ہیں کہ الیش نے صوفیا کے اندر یہ فتنہ پیدا کیا کہ ان کو کہا کہ کم کھاؤ ارے کم کھانا ہے ابھی یہ بیان آیا کم کھانا ہے لیکن اتنا کم بھی نہ کھاؤ کہ گر جاؤ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ قوت نہیں دیتا جسمانی روحانی قوت کے ساتھ جسمانی قوت نہیں تو وہ کام کرتے پتھر والا اور ریقل مخصوم پڑھا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارے سور میں کتنے دن پناہ لیا تین دن آپ پڑھو شو. حضرت صدیق نے آپ کو اپنے سر پہ سوار کیا اور لے گئے ایمان کی قوت تھی بے شک لیکن ایمان کی قوت جسمانی قوت تھی یا نہیں تھی بھوکے رہتے تھے تو اس لیے جسمانی قوت بھی ضروری ہے اور ایمانی قوت کھاؤ اچھا آپ کیونکہ یہ قاعدہ ہے الپر اس جس کی جس جو اچھا کھائے گا اس کی فکر بھی اچھی ہوگی اور جو خراب کھائے گا اس کی فکر بھی خراب ہوگی گندی ہوگی ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا آپ دیکھو کھا کر کے اچھا آپ مچھلی کھاؤ ایک منٹ اور سبزی کھاؤ اور گوشت کھاؤ اور پھل کھاؤ آپ دیکھو مزداج بالکل اچھا رہتا ہے خراب کھانا کھاؤ گے اون کا لباس پہنو گے غسل کرو گے ایک ہفتے پر دیکھو کتنی فکر گندی ہو جاتی ہے مزد خراب سنا ایک صوفی کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مہینے تک ایک مہینے تک ان کے پاؤں پر جو روشنائی لگی ہوئی تھی وہ ایک مہینے تک روشنائی نہیں دھلی کیوں نہیں دھولی کیونکہ سفیا کہاں یہ کہ بالکل آج دن کی ساری کرو گندہ پہنو صوفی کو صوفی کہتے ہی ہیں کہ اس کو کیا ہے صوف سے ہے کیونکہ اگر وہ سوفا سے ہوتا تو صفوی ہونا تھا یا صوفی ہونا تھا صوف سے ان کا لباس پہنتے تھے گندا لباس پہنتے تو غسل نہیں کرتے تھے تو بہرحال یہ ایک مہینے تک روشنائی ان کے پاؤں پر تھا تھی اس لیے کہ اس نے غسل کیا ہی نہیں اور یہ دلیل جسما کیے وہ نماز بھی نہیں پڑھا نماز پڑھتا تو غسول کرتا کہ نہیں کرتا چلیے اسی طریقے سے جناب علی شاید یہ ان کے ہاں تسکیہ کا ایک یہ ہے کہ نگاہ مت کرو میں نے سنا ہے بہت سے لوگوں سے میں نے ڈائریکٹ سنا کہ میں جب بیوی سے قریب ہوتا ہوں تو میں دین سے غافل ہو جاتا ہوں بیوی بچوں کو چھوڑو سب چھو چھوڑو سب چھوڑ کے چلے جاؤ چلو جاؤ اللہ کی رام ہے اللہ کے بندے اللہ کے نبی نے فرمایا نہ آتے حق نے ان کا حق, کا حق کا، بی, بی کا حق ہے ابو حضرت حضرت ابو دردا اور سلمان فارسی والا واقعہ معلوم ہے کہ نہیں بھائی ابو دردا اور سلمان فارسی کا واقعہ معلوم ہے دونوں میں مواقع تھی معلوم ہے کہ نہیں اب واقعہ بیان کرنے سے پہلے یہ بھی بیان کر دوں کہ سلمان فارسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وبات کے بعد شام کے علاقے میں چلے گئے اور ابو دردا نے خط لکھا یہ روایت میں تلاش رہا تھا میں شب عبد المصین عباد صاحب سے سنا آگے سے میں سوچا کہ یہ روایت کہاں ملے گی اتفاق سے مطالعہ مالک میں روایت ملی ابو دردا نے خط لکھا سلمان فارسی کو کہ مدینے میں مرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اب آؤ مدینے میں مرو بے شک فضیلت ہے لیکن مدینے میں رہنا فضیلت ہے لیکن اگر مدینے والا کام اگر باہر کرنے کے لیے مل جائے مدینے سے باہر رہنا فضل ہے کیونکہ آپ نے مدینے کے صحابہ کو کہا تھا پری پری شاہید مل جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے کہاں کہ مدینے میں آ کے مرو مدینے میں غربی کی فضیلت ہے تو سلمان فارسی نے کیا لکھا جواب علم کیا لکھا یہ جملہ نہیں سنیے سنو سنو یہ مکہ میں مالک میں روایت ملی ان نما یو قد عمل کوئی زمین انسان کو بزرگ نہیں بناتی انسان کا کردار انسان کو بزرگ بناتا ہے اللہ وہی سلمان فارسی ابو دردا کا واقعہ کہ حضرت سلمان فارسی نے ابو دردا کی بیوی امدردا کو راہ متبق یہ روایت ہے نا حد صحیحہ ہے روایت ہے کہاں کہ دیکھا بالکل زیب و سینت میں نہیں دیکھا عام کپڑے میں دیکھا خوبصورت میں دیکھا کیونکہ پردے کی سے پہلے کا معاملہ معاملہ پردے کی ہونے سے پہلے کہاں کیے کیوں ایسا کیا آپ نے تاکہ تمہارے بھائی ابو دردہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے بیوی سے دور رہتے ہیں. تو ہو حضرت سلمان فارسی نے ابو دردا سے کیا کیا معاہدہ کیا کہ جہاں تم رات میں سوتے ہو چلو مجھے کچھ ضرورت ہے میں تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں سے تو الگ رہتے ہی ہو چلو چنان سے جیسے ہی سلمان فارسی سوئے ابو دردہ سوئے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ گئے پھر ہاتھ پکڑا چل سنو یعنی تھوڑی دیر بعد اٹھ گئے عبادت کے لیے حضرت سلمان فارسی نے روکا سونے کے لیے پھر دوبارہ اٹھے پھر روکا یہاں تک کہ آخری پہر میں دونوں نے اٹھ کر کیا کی تحجد کی نماز پڑھی اور کیا کہا کا علیہ حق کا حقن ولی ضعی کا حقاً ولی ظعری کا علیہ کا حق حق قرن حق تمہارے جسم کا بھی حق ہے تمہاری بیوی کا بھی حق ہے اور تمہارے ظاہرین جو زیارت کرنے والے آتے ہیں ان کا بھی حق ہر حق والے کا حق دو جب صبح ہوئی اور اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے اب پورا واقعہ سلمان فارسی نے سنایا رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو اور ابو ت سے بھی راضی ہو تو آپ نے کہا فرمایا صدقہ صدقہ سلمان اب یہاں اس کے مقابلے میں یہ کہ بیویوں سے دور رہنے میں دل کا تزکیہ ہے نئی بقول شیخ عبدالحمید رحمانی رحم اللہ کے میرا سفر ان کے ساتھ بنگلور سے ہوا تھا چتردرگا کا بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی میں نے ایک مضمون بھی لکھا ان کا تو انہوں نے کہا مرد مرد ہے یہ جملہ ان کا یاد ہے یاد رکھو مرد کیا ہے اگر شرمگاہ کا چور نہیں تو نگاہ کا چور ضرور ہوگا اس کو لکھو مرد کیا ہے مرد ہے اگر شرمگاہ کا رحمہ اللہ اگر شرمگاہ کا چور نہیں تو نگاہ کا چور ضرور ہوگا اس لیے نگاہ کا پہلا مقصد کیا فی الن اغر کو فیم نگاہ کی حفاظت انبروس مسموس ابلش نگاہ جو ہے ابلیس کے ادھر تیروں میں سے تیر ہے یہ روایت سنت اندر بیان آئے گا اس میں وہ ساری کتاب کی باتیں تقریب لا چکی ہے الحمد کہ نگاہ کو پست کرنے والی ہے نگاہ کو سب سے زیادہ پست کرنے والی ہے یہ گولی کسی سیبلیا میں کسی میڈیکل اسٹور میں ہے نکاح کے اندر ہے سب سے بڑا تسکیا یہ ہے کہ انسان شادی کرے برائی سے محفوظ ہو جائے ایک نمبر دو نکاح کرنے کی وجہ سے امام ابو خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتوا ہے اور میں حوالہ دیتا ہوں کہ میں نے پڑھا ہے بارہ مدرسوں میں پانچ چھ مدرسوں میں احناف کے اس انشاسی جل نمبر ایک صفا نمبر تین پر یہ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی علماء احناف کی کتاب میں مسلمہ وصول ہے کہ شادی کرنا اور دیویوں کے ساتھ رات گزارنا رات بھر نماز پڑھنے اور دن بھر دن روزہ رکھنے سے زیادہ افضل اس کے باوجود کتنے سوفی ہیں جو لنگوٹ بن گئے ابھی ہمارے حیدرآباد کے لوگ ہیں لنگوٹ ہیں میں جب آئے پوچھا تو لنگوٹ کس کو کہتے ہیں بھائی لنگوٹ بن گئے شادی نہیں کرتا تو جو شرمگاہ کا چور نہیں ہو نگاہ کا چور ضرور ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالی نے تمام نبیوں کے بارے میں رسولوں کے بارے میں کہا سورہ رات آئےت نمبر اڑتیس اور رقد من اور سلم کو ضروری ہے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کو ہم ختم کریں تمام کو ہم نے بیویاں بھی دی اور کیا دیے بچے بھی دیے تو اس لیے میرے بھائیوں یہ ان کے ہاں شادی نہ کرنا بیویوں سے دور رہنا یہ دلوں کا تسکیا ہے اور ہمارے یہاں کہ دلوں کا تسکیہ اور نگاہوں کا تسکیہ اور مزاج کی گرمی بھی دور ہوتی ہے اور جسم کی گرمی بھی دور ہوتی ہے کس چیز سے نگاہ کرنے سے اور یہاں تک کے اگر کوئی بوڑھا آدمی عمر دراز آدمی کسی جوان عورت سے شادی کرتا ہے مثال کے طور پر تو اس کی جوانی بھی لوٹ آتی ہے بڑھاپے میں بھی جمانی جوش آ جاتا یہ ہے حقیقت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام سنتوں کو زندہ کرنے کی توسیع ادا فرمائیں گے اس بہان کے اللہ میں بیان دے سکو اللہ اللہ وغیرہ میں تقریباً